بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ان غیر کی خبریں بتانی والے اور ان مہاجرے اور انصر پر جنہیں نی مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ قرب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے